پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج اور راحت پہنچی تھے تو ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا